اچھا کل والا سبق یاد ہے الحمدو کل ہم نے پڑھا تھا حمد کی تاریق تاریخ البسفل الجمیل لخت حقیقتا او حکمن یہ آپ کو کہا تھا یہ زبانی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور لام اس میں جنس یا استفارات کے لیے ہے یا پھر عہد خارجی کے لیے لو جی اعلیمن یہ بھی آپ نے تعریف یاد کرنی ہے, اللہ اللہ ہے لاسمل واجب لا کما یہ لا لاسم المفم الواجب ذات یہ یاد رکھیں نفلا ٹھیک ہے جمیع صفات الکمال یہاں تک فرزن ٹھیک ہو گیا لفظ اللہ کیا ہے علم ہے ذات واجب الوجود کے لیے جو جمیع صفات کمال کی پستج میں یعنی جمیع صفات کمال کو اپنے اندر اکٹھا کرنے والی ہے لفظ اللہ علم ہے علم اسم نہیں اللہ کیا ہے لا اسم النا کے اسم لفظ اللہ علم ہے ذات واجب الوجود کے لیے کیا ہے علم اسم نہیں ہے واجب واجب بھی ذات کے مفہوم کے لیے اسم نہیں ہے واجب ذات کے مفہوم کا اگر ہم اسم مانیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ جو علم ہوتا ہے وہ معینہ مشخصہ ہوتا ہے علم معينہ معينہ یعنی خاص شخص کا خاص نام ہوتا ہے جبکہ صفت میں عموم پایا جاتا ہے وہ کسی خاص ذات کا نام نہیں ہوتا بلکہ اگر ہم لفظ اللہ کو صفاتی نام ماننے لفظ اللہ کو صفاتی نام ماننے تو پھر کہتا ہے لی انح وافی ہی دلالت و کلیمتِ توحید کلم توحید کی دلالت اس کے منافی ہے اس کی نفی کرتی ہے کلم توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ اگر لفظ اللہ سے مراد لیں ذات واجب الوجود کا علم تو پھر تو وہ ایک ہی ہے پھر وہ کیا ہے اور اگر ہم مراد لیں وصف تو پھر جس میں بھی الوحیت کا وصف آ گیا وہ کیا ہو گیا اللہ تو پھر توحید تو نانا رہی یعنی کلمہ توحید بھی لفظ اللہ کے صفت ہونے کی نفی کرتا ہے وہ خوب سمجھ آ گیا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کو صفاتی نام ماننے کی نفی کرتا ہے صفاتی نام ہے نا الرحمن جس کے اندر بھی رحم کا ملکہ ہوگا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے مبالغہ غیر مبالغہ کی بات کو دماغ, دماغ سے فی الحال نکال دیں جس کے اندر بھی سماعت کا ملکہ ہے وہ کیا ہے سمیع وجا اللہ سمیع ام بصیرہ فلکراہن شاہ جنب تلی وجا اللہ سمیع ام انسان سمیع بصیر ہے اللہ بھی کان اللہ سمی امیر صفات میں عموم ہوتا ہے اگر ہم لفظ اللہ کو بھی صفت ماننے صفاتی نام ماننے تو پھر تو ہین تو نہ نہ رہیے واجب الوجود اس کا معنی واجب الوجود ہے اور اس کا معنی آپ نے کیا کرتا یعنی کہ اس کا وجود لازم ہے واجب کا معنی لازم نہیں یہ تو دوام کی صفت یہ تو واجب الوجود سے الگ ہے یہ بھی لفظ ویسے ہی غلط ہے پر وہ عقیدے کی پاس میں آپ پڑھیں گے ادھر مناظرہ ہے مناظرہ صرف آپ کو طریقہ مناظرہ بتائے گا بس عقیدے پر مناظرہ پہلے عقیدہ اچھی طرح سے پڑھیں پھر مناظرے کا طریقہ پڑھیں فقی مسائل پر مناظرہ تو پہلے فقی مسائل اچھی طرح پڑھیں پھر مناظرے کا طریقہ استعمال کریں یعنی یہ الگ فنہ ہے وہ شہ دیگری ہے لینا ہو جنافی دلالت و قلیمتی توحید اس لیے کہ اسم نیت جو ہے اس کی نفی کرتا ہے کلم کرتی ہے کلمہ توحید کی دلالت ولیدالی کا اختار ادالی اسی بنا پر اس نے لفظ اللہ کو اختیار کیا ہے لفظ کلمہ توحید میں دون رحمٰن لفظ رحمان کو اختیار نہیں کیا لا الہ الا رحمان نہیں کہا بلکہ کیا کہا لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اور اسی طرح الحمدو للہ کہا ہے الحمد الرحمٰن نہیں کہا کیونکہ الحمد الرحمٰن کہتا تو پھر اس پہ وسعت آ جانی تھی جتنے بھی رحمان رحم والے وہ سب اس حمد کے مستحق بن جاتے الحمد للہ کہا تھا کہ ایک ہی ذات حمد کی مستحق بنے سما ارادہ بدل ایمایتمای جمی صفات الکمالی لمبی نہ ہو جائے ارشید پچاس منٹ تک ہے نا چلو یہ پھر کل پڑھیں گے نہیں ہر اسم علم نہیں ہوتا ہر اسم علم نہیں ہوتا علم نہیں دہرائیں دہرائیں اسکول